فور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولف إن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه مأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينكره ورسله بالغيب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 وفقنا لما تحب اللہ فکن رب تو میں نے گزشتہ نشست میں عرض کیا تھا کہ سورہ حدیت کا پانچواں حصہ پانچ آیات پر مشتمل ہے آیت نمبر بیس سے لے کر آیت نمبر چوبیس تک ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس حصے کو بھی ہم دو میں منقسم قرار دے سکتے ہیں پہلی دو آیات اپنی جگہ پر ایک مکمل مضمون کی حامل ہے انسانی زندگی کی حقیقت یہ لائف سائیکل جو ہے ہیومن لائف سائیکل اور اس کی جو مشابہت ہے پلانٹ کنگڈم کے اندر جو سائیکل چل رہا ہے یہ کہ بالآخر انجام تو یہی ہے مٹی ہی سے یہ پودا بھی برامد ہوا ہے اور پھر بالآخر مٹی ہو کر مٹی میں مل جائے گا انسان کا بھی یہ جسم جو ہے اس کا وجود حیوانی یہ خاکی الاصل ہے مٹی ہی سے بنا ہے اور مٹی ہی میں یہ مل کر مٹی ہو کر مٹی میں مل جائے گا گویا کہ اس اعتبار سے مشابہت تامہ موجود ہے ہمارا یہ وجود حیوانی جو ہے اس کے بارے میں بھی مینہا خلق ناکم و فیحا روڑی دکم و یہ اسی مٹی سے بنا ہے اسی زمین سے یہی سوائل یہی کرسٹ آف دی ارتھ اسی سے یہ ساری جو اینیمل کنگڈم ہے اور جو پلانٹ کنگڈم ہے زندگی کے یہ دونوں جو موجود ہیں زمین پر وہ یہیں سے ان کا آغاز ہے اور بالآخر یہیں پر ان کو جا دلنا ہے البتہ انسانی زندگی اصل زندگی وہ ہے کہ جو آخرت کی ہے دار الخرت عالم اس میں ابدیت بھی ہے اور اس میں پھر دوام ہے وکل آخرت عذاب ال شدید و بکرت وبل حیات دنیا اللہ متا الغرور یہ توجہ دیرانی میں بھول گیا تھا کہ یہاں غرور غین کے پیش کے ساتھ آیا ہے جبکہ یہ کہ غر رقم الغرور غرور نمبر چودہ جو تھی وہ ختم ہوئی تھی غرور کے دس پر لیکن وہاں غین پر زبر تھا وہ فول کے وزن پر اس میں مبالغہ ہے بہت دھوکہ دینے والا بہت بڑا دھوکے باز یہاں یہ ایبسٹرکٹ ناؤن ہے غرور یعنی دھوکہ وتاؤل غرور دھوکے کا سامان اور نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا سامان اب یہ جو حقیقت کسی پر منتشب اگر ہو گئی تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا پھر یہ کہ آخرت کی نجات اور فلاح کے لیے اپنی تمام توانائیاں جو ہیں اس کے لیے لگائے گا کھپائے گا زندگی میں جس قدر زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے اتنا حصہ اپنے وقت اور اپنی توانائی اور صلاحیتوں کا وہ اپنے لیے اپنے نفس کے لیے اہل و عیال کے لیے صرف کرے گا لیکن زندگی کا مقصود وہ در حقیقت آخرت کو قرار دے گا یہاں بھی ایک بڑی پیاری حدیث ہے حدود نے فرمایا ان نمک دنیا خنکت انتم خل تم یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے اور تم آخرت کے لیے بنائے گئے تو گویا کہ یہاں پر تو ہمیں بس کتنا کچھ جتنا کچھ کے مینٹین کرنے کے لیے میں نے سب کا لفظ استعمال کیا تھا رہنا ہے کوئی نہ کوئی چھت بھی اوپر ہونی چاہیے کھانے پینے کا کچھ نہ کچھ ضروری بندوبست ہونا چاہیے تن ڈھانپنے کے لیے کپڑے ہونے چاہیے جو احادیث میں بنیادی ضروریات جو ہیں جن کے بارے میں بیان کر دیا اب اس میں اسراف ہو رہا ہے ساری توانائیاں اسی میں صرف ہو رہی ہیں محل بن رہے ہیں اور سارے ساز و سامان جمع کیے جا رہے ہیں ڈیکوریشن پیسز لا کا سجائے جا رہے ہیں یہ سب در حقیقت اپنی ان توانائیوں اور قوتوں اور اوقات کا ضیاع ہے جو ہو رہا ہے اگر مقصود آفرت تو اپنی توانائیوں کو لگانا ہے کھپانا ہے وہ ہے سابق الا مخرت والارض یہ <الْعَاصُمَةً> دونوں آیتیں نسبتاً طویل کر آیات ہیں اور ان پر مضبوط مکمل ہو گیا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگلا حصہ جو ہے اس کے بعد کی تین آیات پھر آیت نمبر پچیس کے ساتھ جمع ہو کر ایک پورا سیکشن بن رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ آیت نمبر پچیس میں چونکہ ایک انقلاب کا تصور آئے گا جو کہ کلائمیکس ہے اس سورائے مبارکہ کا اس اعتبار سے اس انقلابی جد و جہد کے لیے ظاہر بات ہے تکلیفیں جھیلنی پڑتی ہیں جان اور مال کی قربانیاں دینی پڑتی ہیں یہاں تک کہ وہ وقت بھی آتا ہے کہ انسان نقد جان ہتیلی پر رکھے میدان میں آئے سرفروشی کے بغیر جان فشانی کے بغیر جانے دیے بغیر خون دیے بغیر دنیا میں آج تک کوئی انقلاب نہیں آیا کوئی نظام عدل و قسط قائم کرنے کے لیے تو وہ سارے مراحل میں سے گزرنا ہوگا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ ہی صاحبہ کرام مستثنا نہیں ہے حضور کو اگر پتھر بھی اپنے جسم اتر پر سہنے پڑے ہیں وہ آپ کو بھی اگر آپ کا خون جو ہے وہ دو مرتبہ تو ہمیں معلوم ہے تاریخ میں کہ صحیح روایات کے اعتبار سے آپ کا خون جو ہے وہ تاریخ کی سرزمین میں بھی جذب ہوا ہے اور آپ کا خون جو ہے وہ دامن احد میں بھی جذب ہوا ہے آپ مجرو بھی ہوئے ہیں آپ پر غشی بھی اتاری ہوئی ہے سینکڑوں صحابہ ہیں جن کی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے حضور نے تب کہیں وہ دین کا غلبہ ہوا ہے اور نظام عدل و کس قائم ہوا ہے اس لیے گویا کے تمہید کے طور پر بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان آیات میں جو بتایا جا رہا ہے تکالیف جو آتی ہیں آدمی بالکل انرٹ زندگی بسر کر رہا ہو پیسو زندگی بسر کر تب بھی تکلیف آ سکتی ہے کوئی کینسر ہو سکتا ہے کوئی اور مصیبت آ سکتی ہے کوئی اور حادثہ ہو سکتا ہے اس میں جان جا سکتی ہے یہ جان تو جانی ہی ہے ہر حال میں اور مصیبتیں جو ہیں ان سے بچنے کی یہاں پر کسی کے پاس کوئی ضمانت نہیں ہے تو کیوں نہ انسان وہ خطرات جو ہے وہ خود آگے بڑھ کر ایکٹولی کسی مقصد کے لیے زندگی کے کسی اعلی تر نسب العین کے لیے انسان جو ہے وہ اپنی زندگی کھپائے اور اس کے لیے خطرات جو ان کے ان کو مول لے پھر واقعے ان کا رسک لے اس اعتبار سے یہ دین آیتیں یہ ان دو آیتوں کے ساتھ بھی ملتی ہیں مضمون کے اعتبار سے اور اس جو آخری پانچویں آیت جو ہے یہ جو چھٹی آیت ہے اس, اس سلسلے اس رکوع کی آخری آیت پچیسویں آیت اس کے ساتھ بھی جوڑتی ہے تو اس حوالے سے اب اس پر دوبارہ غور کر لیجئے اگرچہ ہم ان آیتوں کا مطالعہ کر چکے ہیں ماں صاحب ان مصیبت پھر عرض ولافی انسوں سے نہیں پڑھتی کوئی پڑھنے والی کوئی مصیبت کوئی بھی ناگوار صورتحال کوئی تکلیف دہ صورت نہ زمین میں کسی بڑے پیمانے پر نہ ذاتی اعتبار سے تمہاری جان میں اللہ فی کتاب مگر یہ کہ وہ اللہ کے علم میں یہ کتاب سے مراد اللہ کا علم قدیم ہے پہلے سے معین ہے ہونا ہے من قبل اس کے حوالے سے میں نے عرض کر دیا علم قدیم میں ہر شے پہلے سے موجود تھی یہ وجود علمی ہے جب شے وہ ظاہر ہوتی ہے خارج میں آ جاتی ہے تو وہ گویا کہ اس کا وجود ہے جس کو کہ ہم مادی یا عملی وجود کہتے ہیں بن قبل ام ان نظال اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے لے کہ لا تاسو یہ تاسو ہے یا اسا افسوس کرنا تو میں نے اس میں بڑی وضاحت سے عرض کیا ہوا صورت تغل کے درس میں کہ ایک تبعی ہوتا ہے اثر کسی چونکی نے کاٹا اور آپ کے ہاتھ میں جنبش ہوئی آپ نے ہاتھ ہٹا لیا تو کیا ہوا ریفلیکس ایکشن ہے اس درجے میں کسی شے پر انسان پر کوئی رد عمل طاری ہو جائے تو یہ اس کے منافی نہیں ہے جو بات یہاں کہی جا رہی ہے جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زاد حضرت ابراہیم جب عالم نذا میں تھے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے باد نے سوال بھی کیا حضور آپ اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آپ نے فرمایا یہ تو اللہ تعالی کی رحمت ہے یہ شفقت جو اللہ نے دل میں رکھی ہوئی ہے یہ اس کا ظہور ہے لیکن ہم کہیں گے وہی کچھ کہ جو اللہ کو پسند ہے اب اس پر راضی راضی با رضا اب کوئی شکمہ اور شکایت کا کلمہ زبان پڑھنا آئے رضائے حق پہ راضی رہ یہ حرف آرزو کیسا خدا مالک خدا خالق خدا کا حکم تو کیسا تفصیل سے میں یہ بیان کر چکا ہوں صورت ابن میں کہ در حقیقت یہ مقام رضا اقبال کہتے ہیں کہ برو کشید پیچا کے ہسطبود مراغ دہا کے مقام رضا کشود مرا اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا معاملہ جو ہے یہ در حقیقت ایمان کے ثمرات میں سے چوٹی کا سمرا ہے تکلیف آئی ہے تب بھی تبھی تب ہوگا اس کا یقیناً ہوگا لیکن اس سے زیادہ آپ کے احساب پر آپ کے احساسات پر اس کا کوئی اس چھاپ نہ پڑنے پائے ٹھیک ہے اللہ کی طرف سے ہے جو بات ہوئی ہے اللہ کے کو, کو, کوئی نہ کوئی سے خیر ہی اللہ کو منظور ہوگی ہم شارٹ سائٹڈ ہیں ہم نہیں دیکھ سکتے ان تک اللہ تعالیٰ جانتے ان کا تالم و ولا نال یہ جو دعا ہے جو دعا استخارہ آف ہے ان کا کالم ولا نالم ہے اللہ سے جانتا ہم نہیں جانتے بتدر ولا لف دوں ہر شے کی قدرت حاصل ہے ہمیں قدرت حاصل نہیں ہے ہم تو جو تیرا فیصلہ اس پر آ تو یہ ہے اصل میں کہ جو بھی کچھ میرے ساقی نے میرے پیالے میں ڈال دیا ہے صبر و شکر کے ساتھ انسان اس کو قبول کرے تم جو چیز ہاتھ سے جاتی رہے چھن جائے اس پر افسوس نہ کیا کروا تفرہ کو فرح کہتے ہیں پھولے نہ سمانا کہ کبھی خوشی ہونا کوئی بات ہوئی ہے جو آپ کے نفس کو پسند ہے اچھی ہے اس سے ایک فوری طور پر ایک خوشی کا احساس یہ بھی منافی نہیں ہوگا اس کے لیکن اس کو اس حد تک انسان اس سے تاثر لے لے کہ جیسے کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ خوشی سے پھولے نہیں کما رہے یہ جو معاملہ ہے درح. یہ فرح ہے اس لیے کہ فرح کا لفظ کے اندر یہ چیز موجود ہے جیسے کوئی چیز پھٹ رہی ہو فرج کہتے ہی ہے جو کوئی خلا ہو کوئی ٹوٹ پھوٹ ہو اسی طریقے سے فرح کا لفظ آیا فرق یہ تمام جو قریب کے معدمے ہیں کاٹنے والی سے، علیحدہ کر دینے والی سے تو فرح کہتے ہیں خوشی کا آپے میں نہ سمانا پھولے نہ سمانا یہ جو ہمارے ہاں مختلف محاورات ہیں اس طرح کا اس کے لیے محاورہ ترجمہ اطراؤ نہیں اس پر کہ جو اللہ نے تمہیں دے دیا کلب کلّ مختال فخور اور جان لو کہ اللہ تعالی اکڑنے والوں کو اور شیخی خوروں کو پسند نہیں کرتا لا یوحبو اگرچہ بہت نرم الفاظ ہیں اصل میں مراد ہے اللہ کو بہت ناپسند ہے یہ قرآن کا اپنا ایک اسلوب ہے کسی شے کی نفی جو ہے بسا اوقات سادہ نفی ہوتی ہے بسا اس کے اندر ایک ایمفس ہوتا ان لاق اللہ لَا مختال انفپور بالکل پسند نہیں ہے اللہ کو وہ لوگ کے جو اکڑتے ہوں یہ مختال بنا ہے اختیال خیل سے بنا ہے خیل گھوڑا اعلی نسل کا گھوڑا گھوڑے کی جو ہے چال کے اندر ایک کنت ہوتی ہے جتنا اعلیٰ نسل کا گھوڑا ہوگا اس کی چال میں سم کنت ہوتی ہے تو اختیال کا لفظ وہاں سے لیا ہے آدمی کے چلنے سے اندازہ ہو جاتا ہے یہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے کسی ضوب میں ہے اونچی ہواؤں میں ہے کوئی اس کو غرور ہے تو یہ اختیال ہے اور فخر ہے وہی جو لفظ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اتفاق اور بینکوں فخر کرنا نسل پر ہے نصب پر ہے حسب نصب پر ہے مال پر ہے علم پر ہے ظہد پر ہے تقوی پر ہے پھر اس کو بیان کرتے رہنا اس کا اظہار کرنا یہ ہے اللہ کو یہ چیزیں بالکل پسند نہیں ہیں اللہ دبینہ و یامرون ناسب یہ جو آیت ہے در حقیقت اس طرز عمل یا اس ذہنیت کا بنطقی نتیجہ ہے اس لیے کہ یہ اختیال اور فخر جو ہے دنیا میں اگر کوئی نعمتیں انسان کو ملی ہیں تو اس پر فرح اور فرح کے بعد اختیال اور اختیار کے ساتھ فخر یہ تینوں چیزیں جو ہے در حقیقت گمبازی کرتی ہیں اس بات کی کہ انسان جو ہے قدر و قیمت سمجھتا ہے اس دنیا کے مال و اسباب کی اسی پر تبھی تو فخر کر رہا ہے اللہ جمع مالا یا سب و لہ اقلدا تو اس کا جو یہ دار و مدار اور حصار ہے تو ظاہر بات ہے کہ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ میرا سرمایہ افتخار جو ہے میری دولت ہے تو اس دولت کو وہ سنبھال کر رکھے گا خرچ نہیں کرے گا اس لیے کہ خرچ کرنے میں تو پھر ظاہر بات ہے وہی تو سرمایہ افتخار ہے اسی سے تو وہ روک گانٹ رہا ہے لوگوں کے اوپر اسی سے تو اس کی عزت ہے ہمارے اس معاشرے میں خاص طور پر یہ لانت انتہا کو پہنچ گئی ویسے تو فرق ہوتا تھا دولت مند بھی ہوتے تھے غریب بھی ہوتے تھے لیکن عزت کی بنیاد دولت نہیں ہوتی عزت کی بنیاد کردار تھا بلکہ یہ کہ ہمارے ہاں وہ فقرا یہ میں نے مضمون حالی میں لکھا بھی تھا ایک کہ معاشرے کے اندر وہ کیفیت ہوتی تھی کہ وہ فقیر جو ہے جو درویش کہیں بیٹھا ہوا ہے لوگوں کا رجوع اس کی طرف ہوتا ہے علماء کی طرف ہوتا ہے یہ زبیدہ جو بڑی محبوب ملکہ تھی ہارون رشید کی اس نے کہا تھا حج کے موقع پہ آئی غالب بن وہ اہل بیت میں سے کوئی تھے بہت بڑی شخصیت وہ جب آئے ہیں طواف کرنے کے لیے تو پورا بدمہ ان کی طرف متوجہ ہو گیا تو ملکہ نے کہا اپنے شوہر سے اور یہ آزادی وہی اختیار کر سکتی تھی جن کی بڑی محبوب بیوی تھی اس نے کہا کہ اصل تو حکومت ان کی ہے تمہاری کہاں ہے یہ دلوں پہ حکومت کر رہے ہیں تمہارا جو ہے تمہاری حکومت جو ہے وہ لوگوں کے جسموں پر ہے اور ان کی حکومت دلوں پر ہے تو یہ ویلوز جس معاشرے کے اندر ہو تو اس کا معاملہ جو ہے چاہے کچھ اونچ نیچ ہو بھی معاشرے میں اس سے اخلاق کا دیوالہ اس طرح نہیں نکلتا جیسا کہ ہمارے معاشرے میں نکل گیا کہ معلوم ہے کہ یہ حرام کی دولت ہے یہ ہیروئن کی کمائی ہے یا فلاں کی کمائی ہے یہ رشوتیں ہیں یا یہ سودی معاملہ ہے لیکن یہ کہ جس کے پاس دولت ہے اس کے لیے عزت ہے اس کے سامنے جھکے جا رہے ہیں بچھے جا رہے ہیں اور یہ اچھے اچھے لوگوں کا طرز عمل یہ ہے تو اس سے در حقیقت معلوم ہوا کہ اخلاق کا دیوالا نکل گیا ویلوز ختم ہو گئے کا بیڑا برخوا. یہاں اصل میں یہ بات آ رہی ہے کہ, یہ سمجھتے ہیں کہ عزت کی بنیاد پیسہ ہے تو تو مغل کریں گے پیسے کو سنبھال کر رکھیں گے وہ کاہے کو پیسہ خرچ کریں گے پیسہ خرچ کریں گے تو اپنی عزت کی بنیاد اپنے فخر کی بنیاد کو ڈھارے اور دوسری بات ہے جو شخص خود یہ مغل کرے گا وہ دوسروں کو بھی مغل کا مشورہ دے گا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ بہرحال لوگوں کی نگاہ میں وہ اپنا بھی تو بھرم قائم رکھنا چاہتا ہے اپنی بات کے لیے بھی جسٹیفیکیشن چاہے گا امر کا لفظ جو ہے یہاں پر سمجھ لیجئے کہ یہ مشورے کے معنی میں حکم کے معنی میں نہیں عربی زبان میں لفظ امر جو ہے دونوں معنی میں آتا ہے بھائی کچھ عقل کے داخل لو کچھ سوچو یہ کیا تم نے دونوں ہاتھ کھلے رکھے ہوئے اپنے تمہارے ہاتھ میں تو معلوم ہوتا ہے کوئی سوراخ ہے کوئی پیسہ روکتے ہی نہیں ہو اپنے پاس تمہیں چاہیے کہ کچھ آگے کی فکر کرو بچوں کی فکر کرو بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں تو بڑے ہی ناسحانہ انداز میں اور بڑے ہی خیر انداز میں مغل کا مشورہ دیا جائے تاکہ ہمارا مغل بھی ڈھکا رہے چھپا رہے یہ بالکل وہی نفسیاتی بات ہے جو میں حقیقت نفاق کے ذمے میں بارہ بیان کر چکا ہوں کہ نفاق جب اپنی تیسری مندر کو پہنچتا ہے تو پھر بغض ہو جاتا دشمنی ہو جاتی ہے ان سے کہ جو دیوانہ وار گویا کہ جان اور مال خرچ کر رہے ہیں کہ ان کی اس دیوانہ وار اپنے جان اور مال کی بازی لگانے سے ہماری بجدلی ہمارا مغل ہو رہا ہے اگر پکار آتی سب بیٹھے رہتے کوئی بھی کرتا تو سب برابر تھے یہ بھی ہوا ہے ایک دفعہ حضور کی سیرت میں جب صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور نے فرمایا کہ اب ہو گئی بات صلح ہو گئی ٹرم طے ہو گئی اچھا بھائی اٹھو اب اب یہیں پر قربانیاں دے دو احرام کھول دو ایک بھی نہیں اٹھا یہ تاریخ کا ایک عجیب واقعہ ہے میرے لیے تو تاحال اقدا ہے ایک کہ حضرت ابو مغر کی بھی تو سراہد نہیں ہے کہ وہ بھی اٹھے ہو ایک بھی نہیں اٹھا تین دفعہ کہا ہے حضور نے اور دل گرفتہ ہو کر رنجیدہ ہو کر اپنے خیمے میں چلے گئے وہاں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ تھی بہت مدبر خاتون تھی انہوں نے ان سے جا کے کہا ہے کہ میں نے تین دفعہ کہا ہے مسلمانوں سے کہ اٹھو اب احرام کھول دو قربانی دے دو کوئی نہیں اٹھ رہا انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ کچھ نہ کہیے آپ اپنا احرام کھول دیجیے اور قربانی دے دیجئے جب آپ نے آ کر یہ کام کیا سب کھڑے ہو گئے تو میری تعویل یہ ہے کہ وہ کچھ حالت منتظرہ میں مبتلا تھے کہ شاید ابھی کوئی نئی صورت پیدا ہو جائے شاید کوئی اللہ ہمارا ابھی امتحانی لے رہا ہو اس لیے ایک عجیب سی حالت منتظرہ کاری ہو گئی تھی کہ کوئی نہیں اٹھا لیکن اس وقت جو میں بات بیان کر رہا تھا وہی تھا کہ جب کوئی نہیں اٹھا تو سب برابر ہو گئے اگر کچھ لوگ اٹھ جاتے کچھ رہ جاتے تو جو اٹھ گئے ان کا ایک مرتبہ واضح ہو جاتا کہ یہ نبی کی پکار پر فوراً لبے کہنے والے ہیں اور جو پیچھے رہ گئے وہ گویا کہ تربس میں ہے انتظار میں ہے تو منافقین کو یہی غصہ آتا تھا کہ جب آتا ہے نکلو اللہ کی راہ میں انفرو خفابوں میں سے یہ نکل رہے ہیں یہ کچھ سوچتے ہی نہیں کوئی اپنا نفع نقصان کوئی اندیشے کو خطرات موسم کو نہیں دیکھ رہے کہ شدید ترین گرمی کا موسم ہے یہ نہیں دیکھ رہے شیر کے منہ میں جا رہے ہیں سلطنت روما کے ساتھ ٹکر لے رہے ہیں بازی بازی بارشیں بابا ہم بازی اب تک تو جو بھی جنگیں ہوئی ہیں وہ اندرون ملک عرب ہوئی ہیں یہ اسٹینڈنگ سپر پاور اسٹینڈنگ آرمیز جس کی لاکھوں کی ہیں اور یہی ہوا ہے نظمۂ موتا کے اندر تین گئے تھے ایک لاکھ کے ساتھ ٹکراؤ ہو گیا اور ایک لاکھ اور موجود تھا ایک رایت یہ ہے کہ دو لاکھ کے ساتھ ٹکراؤ ہوا ہے لیکن یہ کہ بہرحال بس میں کے لیے جن لوگوں کو پکارا ہے جن میں ایمان صادق تھا وہ نکل کھڑے ہوئے تو یہ ہے اصل میں جو شخص خود مغل کرتا ہے دوسروں کو بھی بخل کا مشورہ دے گا جو خود آگے نہیں بڑھنا چاہتا دوسروں کو بھی نہ وہ بڑھنا بڑھنے کا مشورہ دے گا بلکہ روکے گا حلوما الینا یہ ہم پڑھ چکے ہیں آؤ ہمارے پاس بیٹھو یہیں پر کہاں جا رہے ہو کیوں خطرات مول لیتے ہو حلوما الینا آؤ ہمارے ساتھ ہی بیٹھو تو یہ ہے وہ بات کہ الزینہ جب و یا مرون الناسب خود بھی مخل سے کام لیتے ہیں اور لوگوں کو بھی مخل ہی کا مشورہ دیتے ہیں اور جو کوئی پیٹھ دکھائے گا پیٹھ موڑ لے گا رو گردانی کرے گا یہ سب کچھ سن کر بھی نہ انفاق پر آمادہ ہوگا نہ جہاد کے لیے آمادہ ہوگا تو وہ سن رکھے کہ اللہ غنی حمید ہے اسے کسی کی احتیاج نہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ نہیں کرے گا تو کام ہوگا نہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ انہی کے اٹھائے یہ چھپر اٹھا ہوا ہے اللہ تو غنی ہے حمید ہے تو اگر تم نہیں آؤ گے اللہ کسی اور قوم کو لے آئے گا اس پر سورہ محمد ختم ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم روگردانی کرو گے پیٹ دکھا دو گے تمہیں ہٹائے گا اللہ کسی اور قوم کو لے آئے گا اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کمی نہیں الحمید تو یہاں وہ پانچ آیتیں مکمل ہو گئیں جن کو میں نے ایک حصہ پہلے قرار دیا تھا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلی دو آیتوں کو اس رکو تیسرے رکو کے اس کو ایک مستقل حصہ مانا جائے حیات زندگی کی اصل حقیقت ہیومن لائف کا سائیکل اس کی مشابہت جو ہے وہ پلانٹ کنگڈم میں جو بھی سائیکل چل رہا ہے اس سے آخرت کی اصل اہمیت اور پھر یہ کہ اصل مقصود و مطلوب آخرت کو بنا لینا اور اس میں مسارعت اور اس میں مسابقت آگے نکلنا وہ اپنی جگہ ایک مکمل مضمون تھا پھر چار آیتیں جو یہ آئی ہیں اس کے اندر بھی جو ہے وہ تین آیتیں اس میں یہ مضمون آ گیا دنیاوی مصائب اور مشکلات اور تکالیف ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ تو در حقیقت تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا ہے اوقاب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے یہ مشکلات اور مسائل جو پانچواں حصہ ہم پڑھ چکے ہیں یہ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں کہ ایک تو تمہارے اندر اگر کوئی کھوٹ کہیں ہے تو وہ دھل جائے پاک ہو جائے صاف ہو جائے تاکہ تمہیں پوری طریقے سے زر خالص بنا لے اللہ تعالیٰ نہیں تاکہ تمہیں بالکل پاک کر دے صاف کر دے پھر یہ کہ تمہارے جوہر نمایا اسی سے ہوں گے معلوم ہوگا ہُو ہو کس کا کتنا جذبہ ہے کس کے اندر کتنا شوق جہاد تھا کس کے اندر کتنا جذبہ انفاق تھا کیسے معلوم ہوتا آبو بکر کا مقام کیا ہے کیسے معلوم ہوتا کہ عمر کا مقام کیا ہے وہ تو انہی چیزوں سے جو ہے جوہر کھلے ہیں نکھرے ہیں نمایاں ہوئے ہیں تو وہ فلسفہ پورا جو ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں پانچویں حصے میں کہ ابتلا آزمائش امتحانات کیوں آتے ہیں اس کی حکمتیں کیا اب گئی وہ آیت جس کو میں ایک مستقل حصہ قرار دے رہا ہوں اور یہ در حقیقت اس پوری سوہ دوبار کا کہ کلائمیکس نقطۂ عروج اور یہ بھی میں ارض کر دوں یہ میں نے بارہا الفاظ استعمال کیے پھر دوہرا رہا ہوں انقلاب جس شے کا نام ہے اسے آپ اس کی کانوٹیشن کو اچھی طرح سمجھ لیجئے انقلاب کہتے ہیں کسی اجتماعی نظام کو بدل دینے ظاہر بات ہے جو ایگزٹنگ سسٹم ہوگا پولیٹیکو سوشل اکنامک سسٹم اس کو تلپٹ کریں گے اس کا تختہ الٹیں گے تو کوئی اور نظام آئے گا اس کے بغیر کسی دوسرے نظام کے لیے ایگزسٹنگ سسٹم جو ہے وہ جگہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا اور اس میں ظاہر بات ہے باز نصیحت تلفین تعلیم تبلیغ یہ سب اپنی جگہ پر بہت ضروری ہیں یہ سٹارٹنگ پوائنٹ اس کا یہی ہے لیکن اس کے بعد ایک مرحلہ آتا ہے کہ جہاں طاقت استعمال کرنی پڑتی اس لیے کہ تلقین واض نصیحت دعوت تبلیغ سے جو نیک سرشت لوگ ہوتے ہیں تمام طبقات کے اندر وہ کھینچ آئیں گے جیسے کہ میگنیٹ ہوتا ہے وہ کھینچ لیتا ہے جو بھی لوہ چون جو ہے وہ اس کے ساتھ مل جائے گا اور برادہ رہ جائے گا لیکن وہ مرادہ جو ہے وہ...